بسم اللہ والحمد وحده والصلاة والسلام على من لا وسلم ولا رسول ولا معصوم معاه ولا بادہ الى ابد البد ولی وزواج ہی و ومن و من الى اہم بحسان الدین خالص اور حقیقی تعریف اکیلے اللہ ہی کے لیے ہے اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو محمد پر کہ جن کے ساتھ نہ کوئی نبی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 آج میری گفتگو کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی سزا گستاخی کرنے والے کی سزا ہے اس سے متعلقہ ایک دو اور باتیں کچھ عرصہ سے مختلف ممالک میں ہمارے رسول کریم امن و انسانیت کے سب سے بڑے استاد اور معلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی مکرم اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و کی شان مبارک میں گستاخیاں ہوتی چلی آ رہی ہیں ایک گستاخیاں ان صلی اللہ علیہ وسلم فداہ نفسی و روحی کی زندگی مبارک میں بھی ہوئیں جن میں سے اکثر کا انجام گستاخوں کی موت کی صورت میں ہوا امت اسلام میں یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ آلہ وسلم فدا و وروحی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کی شان میں ان کے منصب رسالت کی شان میں گستاخ کی سزا موت ہے اور یہ سزا معاف کرنے کا حق کسی کو نہیں پچھلے چند سالوں میں دنیا کے مختلف مقامات میں اس بدترین ناقابل معافی جرم کے کیے جانے کے کئی واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں اور کئی جگہ محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں کو جہنم واصل بھی کیا اور خود اپنے رب کی جنتوں کی طرف روانہ ہوئے انشاءاللہ جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ میری اس گفتگو کا موضوع یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی و نفسی کی شان میں گستاخی کی گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہے کیونکہ نہ تو مجھے اس میں کوئی ادنا سا بھی شک ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ, و علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی سزا موت ہے اور یہ بھی کہ اسے معاف کرنے کا حق سوائے صاحب حق یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور کو نہیں ہے اور نہ ہی میرا دل و دماغ یہ ماننے کو تیار ہے کہ کسی بھی صاحب ایمان سچے حقیقی مسلمان کو واقع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان رکھنے والے سچے حقیقی مسلمان صاحب ایمان کو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے جو بات میں نے ابھی کہی خواہ وہ ہم مسلمانوں کے کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو وہ اس بات میں کوئی شک نہیں رکھتا کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کسی بھی طور گستاخی کرنے والے کی سزا موت کے علاوہ کچھ اور ہے جی ہاں جسے شک ہے اور جو کوئی بھی اس سزا کے خلاف بولتا ہے لکھتا ہے اور قرآن و حدیث کے ان دلائل کی تعویلات کرتا ہے جن دلائل کی بنا پر آغاز سے ہی امت کے آئمہ اور صالحین کا اس سزا پر اتفاق ہے وہ شخص نام و نصب کا مسلمان تو ہو سکتا ہے صاحب ایمان نہیں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی کی راہ ہموار کرنے والا ہے اب وہ اس کام کے لیے خواہ علماء کرام کے خلاف ملائزم کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرے یا حق رائے کا شورا گوگا کرے یا امن و شانتی کی بانسری بجاتا پھرے یا درگزر کا ڈھول بجائے یا انسانیت کا واویلا کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی گستاخ کو معاف کر دینے کا کوئی واقعہ سنا کر اسے معافی کی دلیل بنانے کی بھونڈی کوشش کرے حقیقت یہی ہے کہ ایسا شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو بھلا ان سے محبت کیسے کرے گا ان صلی اللہ علیہ, علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو کیا سمجھ پائے گا کیونکہ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو محالہ اس کی عزت تعظیم اور توقیر کی جاتی ہے اور جب محبت مبنی پر ایمان ہو تو پھر اس محبوب کی محبت عزت تعظیم توقیر اپنی جان اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس ہر چیز سے کہیں بڑھ کر عزیز ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو فرمایا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من و نبی ایمان والوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں نبی علیہ اللہ کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں سورت اللہ حزاب سورت کا نمبر 33 33 اور آیت نمبر 6 سامین اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مبارک پر توجہ فرمائیے تدبر فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرنے والا اللہ کے ہاں مومن نہیں اور ان صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیگمات کو اپنی ماں نہ سمجھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کا منکر ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی سن لیجئے جو کہ بلا شک اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے عبداللہ اللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دوسرے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا والذی نفسی بیدیہ حتی اکون احبہ الیکا من نفسک نہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یعنی جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ایمان مکمل نہیں ہوتا تمہارا تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی اچھا تو پھر اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے تو رسول اللہ علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا الان یا عمر اب اے عمر یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے عمر جب میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا ہوں صحیح البخاری کتاب الایمان والنظور کے دوسرے باب میں یہ حدیث شریف ہے اور یہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی فیصلہ ہے کہ لا يؤمن احدكم حتی اکون احبہ الیہی من ولدیہی ووالدیہی وناسی اجمعین تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے بیٹے سے باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں صحیح بخاری کتاب المان باب سولہ لہذا بالکل واضح معاملہ ہے کہ جو کوئی بھی گستاخ رسول کی سزا موت ہونے اس سزا کو معاف کرنے اور گستاخ کو مہلت وغیرہ دینے کی بات کرتا ہے تو یہ اس کے دل کے نفاق کی نشانی ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ان کی محبت تعظیم توقیر کے عدم کی دلیل ہے یہ حرکتیں یہ اس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ان کی محبت تعظیم و توقیر کے نہ ہونے کی عدم کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا عملی انکار ہے یعنی عملی کفر ہے جی ہاں ایسا ہی ہے اللہ پاک کا ایک حکم تو ابھی آپ سن چکے ہیں اب دوسرا بھی سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کرنا بھی امت کے ہر فرد پر فرض کیا ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ لتو منو بلّہ رسول ہی و تو عزی و تو و تو سب و لازم ہے لازم ہے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر اور اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر کرو اور صبح اور شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرو الفتح آیت نمبر نو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر و تعظیم اور مکمل تابع فرمانی کے بارے میں بہت سے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کا تفصیلی بیان اپنے عقیدے کا جائزہ لے کے سوال رغم سوال نمبر ساتھ میں کیا جا چکا ہے اس کو پڑھ کر سن کر اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے ہم اپنی بات کی طرف واپس آتے ہیں اور عرض کرتا ہوں کہ مسلمانی کے لبادے میں رہتے ہوئے جو لوگ گستاخ رسول کی سزا موت ہونے کے خلاف حفیعت لکھتے ہیں بولتے ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت اور کیسی عزت تعظیم و توقیر کچھ نہیں اس کا اندازہ ہر کوئی ان کے کاموں سے کر سکتا ہے کیونکہ عمل دل اور دماغ میں پائے جانے والے افکار اور عقائد کے آئینہ دار ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی دوستیاں قلبی میلان محبتیں ہمدردیاں ان لوگوں کے لیے دکھائی دیتی ہیں جو ہمارے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان لوگوں کی معاشرت معیشت رنگ ڈھنگ اور ان میں سے اکثریت کے انداز و اطوار حلیہ لباس سب کچھ مخالفی نے رسول کے جیسے دکھائی دیتے اور پھر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اسلام اور اسلامی احکام کا درست رخ دکھانے اور سمجھانے کا ان نام نامنہاد مسلمان اسلامی سکالرز کو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے اور کام کرنے والوں کے خلاف بات کرتے ہوئے بہت سے ڈر اور مشکلات یاد آنے لگتی ہیں خود دعویدار ہیں اور ان کے چیلے چانٹے دعوے کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسکالرس ہیں اسلامک اسکالرس اور ان اسلامک اسکالرس کا حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے اور کام کرنے والوں کے خلاف بات کرتے ہوئے اللہ کے دین کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف بات کرتے ہوئے انہیں ڈر اور مسلحتیں یاد آنے لگتی ہیں طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں یہ اسلامی اسکالرس کہلاتے ہیں اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے دفاع میں بات کرتے ہوئے بذات خود گویا کے ان لوگوں کو موت آنے لگتی ہے ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے دفاع میں بات کر دی تو کہیں ہمارے وہ روحانی آقا جن کی خدمت گزاری ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی نہ مار ڈالیں ان کو خود اپنی موت نظر آتی ہے یہ رسول کی گستاخانے کے لیے نہیں در حقیقت اپنی بچانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں یہ وہ منافق ہیں جن کا نفاق ظاہر ہے ان کے اقوال و افعال کے ذریعے بالکل ظاہر ہے اگلے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنی بات کچھ مختلف الفاظ میں دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو معاف کر دینے سے امت کے لیے کسی گستاخ رسول کو معاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں بنتی کیونکہ وہ یعنی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حق تھے انہوں جس کو چاہا معاف کیا جس کو چاہا سزا دی کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں اور نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گستاخ رسول کو معاف کرے توبہ اور معافی جیسے معاملات اور مسائل پر امت کے آئمہ کرام رحم اللہ صدیوں سے بہت کچھ حق سچ لکھ کر امت کے لیے حق کی راہ جاننے اور اختیار کرنے کے لیے مہیا کر چکے ہیں اب صدیوں بعد اگر کوئی اپنے منافقانہ کفری اور مادر پدر آزاد سوچ و افکار کی بنا پر اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہوئے یا ظاہر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی باطل تعویلات کرے استاق رسول کی سزا موت ہونے کے خلاف کچھ کہتے یا لکھتے رہیں تو ایسے لوگوں کا ہر قول مردود ہے اور انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن کی وہ وکالت کرتے پھرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کے دین اور اس کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ ولا و سلم فدا حروحی و نفسی کے خدمت گاروں اور جان نثاروں میں قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ